اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنی حلف میں حد کی کوششیں کہ اگر تم انہین حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکل گے تم فرماؤ قسم نہ کھاؤ موافق شر حکم برداری چاہیے اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو